السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله بلغ الرساله و ادلمنا و نصح على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هاللي صلوات الله و سلام عليه وعلى اله و على ومن و من اهتدى بهدي و سنته لسنه بعد ان حذيفہ الغفاري رضي الله تعالى قال ابتلع النبي علينا ونحن, ونحن نتذاكر فقال ماذا تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وتلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج و طلاط حصوفن خصفن بالمشرق و بالمغرب و خصفن بزیرۃۃ العرب و آخر و ذلق نہ عرم تخرج من المن تطرد النا سایلہ محاشرحیم روا مسلم فصیم <صحیح> و عزد ناظرین و حاضرین و سامعیم آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے قیامت کی دس بڑی نشانیاں بیان کی ہیں اس سے پہلے جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں تھیں ساری نشانیاں تو نہیں البتہ ساٹھ سے ستر یا پینسٹھ نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بیان کیے ہیں آج کے بعد سے انشاءاللہ اللہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس حدیث کے راوی ہیں حضیفہ بن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جنہیں ہمراج رسول کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم نمودار ہوئے اور پھر آپ نے ہم سے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو فکر تھی کہ قیامت قائم ہوگی اور اس کے لیے کیا تیاری کرنے پڑے گی صابق رام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے جنت کی بشارتیں انہیں سنائی گئیں خوشخبریاں سنائی گئیں جنت کا وعدہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی جنت کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ کون سے اعمال کریں کہ جس کی بنا پر جنت کے حقدار بن جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے تو قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے آج ہماری گفتگو تجارت کے بارے میں ہوتی ہے دنیا کے بارے میں ہوتی ہے لیکن آخرت دین اور شریعت کے بارے میں ہماری آپس کی گفتگو نہیں ہو پاتی کم ہوتی ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے تو کہتے ہیں ہم کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے آپس میں تمہارے بی نے کیا فرمایا ان ہلن تخوم قیامت ہرگز ہرگز قائم نہیں ہوگی حتیٰ ترو قبل اثرایات جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو آپ نے نشانیاں بیان کیں اور یہ بڑی نشانیاں ہیں چھوٹی نشانیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن دس نشانیاں جو بڑی ہیں وہ ان کی بڑی نشانیوں کی تعداد دس ہے تو آپ نے فرمایا جب تک تم قیامت سے پہلے یہ دس بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو تو قیامت قائم نہیں ہوگی اسے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم نہیں تھا یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا کسی نبی کو نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانیوں کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو خود یہ بات نہیں معلوم تھی کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ ان پانچ مغیبات میں سے ہیں جو مغیبات خمسہ کہے جاتے ہیں اللہ نے ان کا علم کسی کو نہیں دیا غیر کی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو بتائی لیکن قیامت کب قائم ہوگی یا علم اللہ رب العامی نے کسی کو نہیں دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دس نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور یہ دس نشانیاں جو ہیں بڑی نشانیاں پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ نے دخان کا ذکر کیا دخان دھواں اور دجال کا ذکر کیا داببا چوپائے کا ذکر کیا اور مغرب سے سورج کے نکلنے کا ذکر کیا پچھم سے اور عیسیٰ بل مریم کے اترنے کا ذکر کیا اور یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا اور تین خصوف کا ذکر کیا زمین میں دھسنا تین جگہ بڑے بڑے خصوفات ہوں گے زمین دھس جائے گی لوگ اس کے اندر دھس جائیں گے تو تین خصوفات ہوں گے ایک تو مشرق کے اندر اور ایک مغرب میں ان جن علاقوں میں سورج غروب ہوتا ہے ان علاقوں میں یا مغرب سمراگ یورپ کے علاقے ہیں وہاں پر اور تیسرا جو آپ نے فرمایا جزیرت العرب کے اندر خصف ہوگا زمین کو دھسا دیا جائے گا اس میں لوگ بھی دھس سکتے ہیں جائیں گے مکانات زمین کے اندر چلے جائیں گے تو یہ تیسرا خصف ہوگا جو جزیرت العرب کے اندر اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سب سے آخری جو نشانی ہوگی کیا ہوگی نیا آگ تخر جو میر یمن وہ آگ یمن سے نکلے گی تطر الد الاں سلامہ جو لوگوں کو محشر کی طرف قیامت یعنی جہاں لوگ اکٹھا ہوں گے میدان محشرق کی طرف لوگوں کو بھگا کر کے لے کر کے جائے گی لوگوں کو ہار کر کے لے کر کے جائے گی تو یہ جو نشانیاں ہیں بڑی نشانیاں ہیں اس سے پہلے میں نے چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی تھیں اور وہاں یہ میں نے بات بیان کی تھی کہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں کیا فرق ہے یاد دہانی کے طور پر پھر دوبارہ وہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ بڑی نشانیوں اور چھوٹی نشانیوں کے اندر فرق کیا ہے پہلا فرق یہی ہے تعداد کے لحاظ سے کہ بڑی نشانیوں کی تعداد جو ہے صرف دس ہے جبکہ چھوٹی نشانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک فرق تو یہ ہو گیا دوسرا فرق یہ ہے کہ وقوع کے لحاظ سے چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں جبکہ کسی بڑی نشانی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے کوئی بڑی نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے یہ دوسرا فرق ہو گیا تیسرا فرق یہ ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں خلاف عادت ہوگی جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا چوپائے کا نکلنا اس کا بات کرنا آگ کا لوگوں کو ہانکنا اور محشر کی طرف لوگوں کو دوڑانا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نظور کرنا یہ ساری باتیں خلاف عادت ہوں گی بڑی نشانیوں کے بارے میں یہ ساری نہیں ہوں گی لیکن بڑی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں ایسی ہوں گی جو خلاف عادت ہوں گی جبکہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ خلاف عادت نہیں ہیں جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ خلاف عادت نہیں ہیں بڑی نشانیاں یہ خلاف عادت ہوں گی ان میں سے اکثر یا کچھ نشانیاں خلاف عادت ہوگی تو یہ بھی ایک فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں چوتھا فرق یہ ہے کہ بڑی نشانیوں کے احساس اور مشاہدہ معائنہ ہر شخص کرے گا یعنی ہر انسان جو زندہ ہوں گے وہ سب دیکھیں گے کہ صورت مغرب سے آ گیا ہے طلوع ہو گیا آگ سب کو ہا کر کے لے کر جائے گی سب لوگ آگ آگ کو دیکھیں گے اس آگ کو لوگ دیکھیں گے جیمن سے نکلے گی لیکن جو بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں ہیں واقع ہوتی رہتی ہیں اور اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں خبر تک نہیں ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھی قیامت کی نشانی ہے انہیں معلوم تک نہیں ہوتا لیکن بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو ہر آدمی اس کا احساس اور مشاہدہ کرے گا پانچواں فرق یہ ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان کا وجود ہر جگہ نہیں ہوگا ممکن ہے کوئی نشانی کسی ملک میں پائی جائے جبکہ دوسرے ملک میں اس کا کوئی وجود نہ ہو لیکن بڑی نشانیاں اس سے الگ ہوں گی بڑی نشانیاں ہر جگہ پائی جائیں گی اور ہر ملک میں پائی جائیں گی یعنی تجال نکلے گا تو پورے ملک کا پوری دنیا کا دورہ کرے گا مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے تو یہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ سمجھ لیجئے اس کا وجود ہر جگہ ہوگا اور سارے لوگوں کو بڑی نشانیوں کے بارے میں خبر ہوگی چھٹا فرق یہ کہ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں. جب یعنی قیامت ایک دم قریب ہو جائے گی اس وقت جو ہے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جب کہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کی بے شک اور اس طریقے سے آپ کی وفات یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے اس طریقے سے ساتواں فرق یہ ہوگا کہ بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو ایک یہ ای بات دیگر ظاہر ہوں گی اور آپ نے اس کی مثال دی ہار سے جیسے ہار ہوتا ہے اور اس کے اندر دانے جو ہے پورے جاتے ہیں دانے ہوتے ہیں اور جب ہار کا جو سرا ہے گرے جب کھول دی جائے تو سارے دانے بعد دیگرے گر جاتے ہیں ایسے ہی ایک بعد دیگرے ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اب ان میں کتنا فرق ہوگا اللہ رب العامن کو معلوم ایک نشانی سے دوسری نشانی کے درمیان کتنے سال کا فرق ہوگا اللہ کو معلوم لیکن ایک بعد دیگرے ساری نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی تو یہ بھی ایک فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانی کے اندر آٹھواں فرق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی نشانیوں کے دوران چھوٹی نشانیاں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں یا ظاہر ہوں جیسے دجال جال بڑی نشانی ہے لیکن یہ علم کا اٹھ جانا جہالت کا عام ہونا بے پردگی یہ سب نشانیاں چھوٹی ہیں تو اس وقت یہ نشانیاں بھی رہیں گی تو چھوٹی بڑی نشانیوں کے درمیان بڑی نشانیوں کے درمیان چھوٹی نشانیاں پائی جائیں گی لیکن چھوٹی نشانیوں کے دوران کوئی بڑی نشانی نہیں پائی جاتی ہے چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن کوئی بڑی نشانی قیامت کی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے تو چھوٹی نشانیوں کے دوران بڑی نشانیاں نہیں ظاہر ہوں گی ہاں یہ ہے کہ جو چھوٹی نشانیوں کی جو آخری چھوٹی نشانی ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ان کا آنا یہ بڑی نشانیوں کا پیش خیمہ ہوں گے ہستے مہدی علیہ السلام یعنی ان کے بعد ہی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی حض مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد بعض علماء نے ان کو بڑی نشانیوں میں شمار کیا ہے حالانکہ صحیح بات یہ کہ بڑی نشانیوں میں سے مہدی علیہ السلام نہیں ہیں ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مہدی کو نہیں بیان کیا مہدی علیہ السلام یہ بڑی نشانیوں سے پہلے ہوں گے اور ان کے بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی سمجھ وہ دروازہ ہیں ایک طرح سے مثال کے طور پر کہ جیسے وہ آئیں گے ان کا جیسے ظہور ہوگا بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ کچھ فرق ہے چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے درمیان جو میں نے عام لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے مقصد میرے بھائی صرف یہ ہے کہ ہم نشانیوں کو جاننے کے بعد قیامت کی تیاری کریں وہ اعمال کریں جو ہمیں جنت کے اندر لے جانے والے ان اعمال سے بچیں جو ہمیں جہنم کے اندر لے جانے والے یہی مقصد ہے ہمارا سب سے پہلے تو ہم ہمارے لیے نصیحت ہے آپ سب کے لیے کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو جاننے کے بعد قیامت کی تیاری کریں ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی آپ نے پوچھا ان کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے تو قیامت کا علم نشانیوں کا علم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کریں جیسے انسان سفر پر جاتا ہے سفر کی تیاری کرتا ہے ایسے ہی قیامت و لامہ لال واقع ہوگی اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے اگر کوئی شک کرے گا تو مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے قیامت کا علم قیامت کا واقع ہونا یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے ہمیں آخرت تو قیامت تو قائم ہونی ہی ہونی ہے چاہے ہم اس کے لیے تیاری کریں چاہے نہ تیاری کریں لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو پہلے تیاری کرتا ہے انسان جب سفر سے پہلے تیاری کر کے نکلتا ہے تو سفر میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کا سفر طے ہو جاتا ہے آپ نے پہلے ٹکٹ لے لیا کھانا لے لیا کپڑے لے لیے ساری چیز آپ نے لے لی جو آپ کے سفر کی ضروریات ہیں سب کچھ آپ نے رکھ لیا آپ کا سفر بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے اس کے لیے گھر بک کر لیا ہوٹل بک کر لیا گاڑی آپ نے بک کر لی یا اور چیزیں آپ نے جو ضروریاتی سفر ہیں تمام چیزیں آپ نے بک کر لیں یا ساتھ لے کر کے آپ نکلے تو آپ کا سفر آسان ہوتا ہے لیکن جو آدمی کوئی تیاری کر کے نہیں نکلتا ہے آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے کتنی پریشانی ہوتی ہے تو اس طریقے سے قیامت کا سفر ہے اور یہ ایسا سفر جس میں واپسی نہیں ہے قیامت قائم ہوگی لا محالہ قائم ہوگی یقیناً قائم ہوگی کب قائم ہوگی اس کا علم نہیں ہے اس لیے جب اچانک جو کوئی چیز آتی ہے انسان اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے تو میرے بھائی ہمارے درس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کریں نیک اعمال کریں گناہوں سے توبہ کریں برے اعمال سے دوری اختیار کریں شرک سے بدعت و خرافات سے اللہ عس کے رسول کی نافرمانی سے حقوق العباد کے اندر کوتاہی سے جو بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے دوری اختیار کریں اور نیک اعمال کریں جو اعمال ہمیں جنت کے اندر لے جانے والے توحید خالص ایمان خالص صرف اللہ کی عبادت بندوں کے حقوق ادا کرنا فرائض کی پابندی واجبات کی پابندی اور محرمات سے دوری منہیا سے دوری انہیں کا اعمال کرے برے اعمال سے دوری اختیار کرے یہی مقصد ہمارے درس کا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دین اپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے اور اللہ ابامین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب کے امین انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ایک نشانی آپ کے سامنے ہم عطر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے جزاکم اللہ خیر و اللہ علیہ نبی محمد ولا علیہ و سابمین و علیکم و اللہ وبرکاتہ